بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلاۃ والسلام علی رسول الہل کریم محمد و آلہ وصحابی و ومن و منطبِ اُم بحسنََََََََََ اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میری آج كى گفتگو کا موضوع ہے کہ صحابہ کیا تھے ان کی شخصیات کے بارے میں بری صفات ماننے والے کیا جرم کرتے ہیں سامعین کرام صحابہ رضی اللہ انہم اجمعین کے ایمان کردار صفات اور شخصیات کے بارے میں کسی بھی اور سے کوئی بھی گواہی ہی لینے کی حاجت ہی نہیں کیونکہ تمام تر مخلوق کے اکیلے لا شریک خالق اللہ العلیم الخبیر نے ان کے بارے میں خود بہت سی گواہیاں عطا کی ہیں دی ہیں یہ بات حق ہے کہ اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا کوئی نہیں وَمَنْ من مِنَ مین حَدِيثًا اور اللہ سے بڑھ کر بھلا کس کی بات سچی ہو سکتی ہے وہ من مِنَ مین اللہ اور اللہ سے بڑھ کر بھلا کون اپنی بات میں سچا ہو سکتا ہے دونوں آیات شریفہ صورت النساء میں ہے اور یہ بھی حق ہے کہ خالق اللہ سبحانہ و تعالی اکیلا لا شریک خالق اس کے اس کے علاوہ جو کوئی جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کی مخلوق ہے اس خالق سے بڑھ کر اپنی مخلوق کو جاننے والا اور کوئی نہیں ہے اس سے بڑھ کر بہترین مکمل ترین طریقے پر جاننے والا اور کوئی نہیں ہے اللہ من خلق واہ لطیف القبیر بھلا وہ نہیں جانتا جس نے سب کی تخلیق فرمائی اور وہ بہت ہی باریک بین اور مکمل ترین خبر رکھنے والا ہے صورت الملک کی آج شریفہ ہے اور یہ بھی حق ہے کہ ازل سے ابد تک ہر ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے عالم الغیب والشهاده الكبير المتعال اللہ غیب اور حاضر ہر چیز اور معاملے کا علم رکھتا ہے وہ سب سے بڑا ہے اور بہرحال بالا ہے سورۃ الراءت میں فرمایا ہے یہ اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان الذی قد احاط بكل شیء علم تا کہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور یقیناً غیب کا علم رکھتا ہے آسمانوں اور زمین میں کوئی ذرا برابر چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں اور نہ ہی کسی ذرے سے چھوٹی کوئی چیز اور نہ ہی کوئی بڑی چیز سوائے اس کے کہ اس چیز کے بارے میں واضح کتاب لوہے محفوظ یعنی واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے سورت سبھا کی آیت نمبر تین ہے اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و نے اپنے آخر نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم فداہ روحی و نفسی کی زبان مبارک سے یہ خبریں بھی عطا فرمائی ہیں کہ ان اول ما خلق الله القلم فقال اكتب فقال ما اكتب الا اكتب القدر ما كان وما هو كائن الى الابد اللہ نے سب سے پہلے قلم تخلیق فرمایا اور اسے حکم دیا کہ لکھو قلم نے عرض کی کیا لکھوں اللہ نے فرمایا جو کچھ پہلے تھا اور جو کچھ اب تک ہونے والا ہے سب کچھ لکھو سنن ترمیزی کتاب القدر باب سترہ میں یہ حدیث ہے امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر بھی عطا فرمائی کہ قدر اللہ المقادیر قبل الفسنا اللہ نے آسمان اور زمین بنانے سے پچاس ہزار سال پہلے ہی سب کچھ لکھوا دیا تھا یعنی مخلوق کے بارے میں سب کچھ لکھوا دیا تھا یہ بھی سننا ترمی اسی کتاب القدر کی باب میں ہے اور صحیح ابن حبان کتاب تاریخ باب نمبر دو میں ہے امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے سامعین کرام ابھی جو پہلی حدیث آپ کو سنائی ہے کہ اِنَّ ما خلق قل القلم یہ حدیث شریف صحیح ثابت شدہ حدیث شریف ہم مسلمانوں میں پائے جانے والے ایک عقیدے کی نفی کرتی ہے ایک ایسا عقیدہ جس کی بنیاد پر بہت دیگر عقائد اور اعمال اپنا لیے گئے ہیں اور ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اور بہنیں ان عقائد اور اعمال کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں وہ عقیدہ یہ کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ ول وسلم کا نور بنایا تھا تخلیق فرمایا تھا اور اس خبر کی نور کی تخلیق کیے جانے کی خبر کی کوئی تصدیق ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ کی طرف سے نہیں ملتی مگر یہ خبر اللہ کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ و نے فرما دی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم تخلیق فرمایا یہ بات بڑی واضح ہوگی کہ سب سے پہلی تخلیق جو اللہ تعالی نے فرمائی وہ قلم تھی نہ کہ کوئی اور چیز اپنے موضوع کی طرف واپس چلتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ اضاء وجل نے صحابہ رضی اللہ انہم اجمعین کے بارے میں کیا گواہیاں عطا فرمائی ہیں لیکن ان گواہیوں سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کے چند دیگر فرامین مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اللہ پاک کے ان فرامین مبارکہ کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے اللہ ازا وجل نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان نہ رب کا ہوا عالم من یو عن سبیلی ہی عالم بے شک اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطف فرما کے اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے بے شک آپ کا رب سب سے زیادہ علم رکھتا ہے کہ کون اللہ کی راہ سے ہٹا ہوا ہے گمراہ ہے اور کون گمراہ ہوگا اور کون ہدایت پایا ہوا ہے سورة الانعام آیت نمبر 117 اور اللہ جلال وعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اَوَا لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمُ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ کیا اللہ وہ کچھ نہیں جانتا جو کچھ دنیا والوں کے دلوں میں ہوتا ہے عورت النکبوت ہے اور آیت نمبر دس سامعین کرام اس پر ایمان رکھیے ایمان غیر متزلزل ایمان کے اللہ جل وعلا نے جن کے ہدایت یافتہ ہونے کی گواہیاں دی ہیں وہ یقینی طور پر جانتا تھا کہ وہ لوگ اسی حال میں مریں گے اور اسی حال میں اس کے سامنے حاضر ہوں گے لہٰذا خوب اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ بعد میں آنے والوں کی حفویات کا کوئی اعتبار نہیں جو کوئی بھی صحابہ رضی اللہ انہم اجمعین میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات کہتا یا لکھتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے کسی فرمان کے خلاف ہو اس شخص کا کہا اور لکھا ہوا سب ہی مردود خواہ اس کے لیے وہ کوئی بھی عذر پیش کرتا رہے دنیاوی زندگی میں تو اس کا کوئی بھی عذر اسے اللہ تعالی کے فرامین کی تقزیب کے گناہ سے مبرہ نہیں کر سکتا آخرت کا معاملہ اللہ کی صورت ہے ایسے شخص کے ذات جو چاہے گا کرے گا اب پڑھتے ہیں اللہ العلیم الخبیر کی صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے ایمان و کردار کے بارے میں کی گئی تعریف اور دی گئی گواہیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے محمد الرسول اللہ والذين معاه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كالزرع أخرج شتاءه فأزاره فأستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع اجرن عظیم محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو اس کے ساتھ ہیں وہ لوگ یعنی جو لوگ ان کے ساتھ ہیں صحابہ رضی اللہ انہم اجمعین ان لوگوں کی صفات میں سے ہے کہ وہ لوگ کافروں پر شدید ہیں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا پانے کے لیے اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے کرتے ہیں ان کے چہروں پر سجدوں کی کثرت سے ہونے والا نشان ان کی پہچان ہے ان کی یہی نشانی تورات میں بھی بتائی گئی ہے اور انجیل میں ان کی مثال یہ دی گئی ہے جیسا کہ کھیتی کی کوئی چھوٹی سی بوٹی اپنا سرہ نکالتی ہے پھر اسے مضبوط کیت کرتی ہے اور پھر بڑی اور موٹی ہو گئی پھر اپنے تنے پر قائم ہو گئی اور وہ بوٹی اس طرح قائم ہونے کے بعد کسان کو خوش کرتی ہے تاکہ اللہ کافروں کو جلائے یعنی اللہ ایمان والوں کی کھیتی کے پھلنے پھولنے بڑھنے سے کافروں کو جلائے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان میں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کے لیے بخشش ہے اور بہت عالی شان عجر ہے سورة الفتح آیت 29 ایک دوسرے پر رحم کرنے والے اور اللہ کی رضا پانے کے لیے اس کے سامنے رکو اور سجود کرنے والے کن مومنین کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے کیا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تھے یا بعد میں آنے والے وہ لوگ جو اپنی ناقص اور چکرائی ہوئی عقل کے مطابق صحابہ رضی اللہ اجمعین کو تو اپنے ارد گرد پائے جانے والے عام مسلمان سمجھنے لگے اور اپنے آپ کو ایسا برتر اور اعلیٰ سمجھنے لگے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں انہیں جاہلیت اور عصبیت بھی دکھائی دینے لگی خالدین مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جنہوں نے بالکل آغاز آغاز میں ہی اسلام قبول کر لیا یعنی اسلام کی دعوت کے آغاز میں ہی اسلام قبول کر لیا اور پھر وہ جو نیک نیتی اور نیکی کے ساتھ ان مہاجر و انصار صحابہ کی پیروی کرتے ہیں اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے اللہ نے ان لوگوں کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے یہ بہت ہی بڑی علیشان کامیابی ہے سورت آیت نمبر اور اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اے محمد وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنی مدد سے اور ایمان والوں کے ساتھ سے آپ کو تقویت پہنچائی اور ان ایمان والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت پیدا کی اگر آپ زمین میں موجود سب ہی کچھ خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا کر دی بے شک اللہ بہت زبردست اور حکمت والا ہے یہ آیت شریفہ سورت الفال کی ہے دو آیات ہیں آیات 62 اور 63 62 اور 63 مہاجرین اور انصار دونوں کی تاریخ فرماتے ہوئے اللہ جللہ وعلا نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آؤوا ونسروا اولئیکہم المومنون حقا لہم مغفرت ورزق کریم اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے حجرت کی اپنا سب کچھ چھوڑ کر حجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی مدد کی یہ سب ہی لوگ یقینی اور حقیقی ایمان والے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے سورة الانفال کی آیت نمبر چوتر تھی اور مزید ارشاد فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے لیکن الرسول والذین آمنوا معاہو جاہدوا بی اموالہم و انفسہم و اولائک لہم الخیرات و اولائک المفلحون عد الله لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم لیکن رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے اور اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا اور یہی ہیں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 اور مزید ارشاد فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اِنَّ الَّذِينَ يَقُدُّونَ أَسْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَمْتَحَنَ الله قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ بے شک جو لوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازیں بلند نہیں کرتے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے ان لوگوں کے لیے بڑی بخشش ہے اور عظیم ثواب ہے الحجرات آیت نمبر تقوا کے بارے میں ایک سیلی مضمون الگ سے نشر کیا جا چکا ہے جو میرے بلاگ پر میسر ہے تقوا کے بارے میں جاننے کے لیے اس کا مطالعہ انشاءاللہ بہت مفید رہے گا اور انشاءاللہ اس کا سوتیسدار بھی نشر کیا جائے گا تو سامعین کرام مہاجرین میں سے غریب صحابہ ردی اللہ عنہ اجمعین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے اس کا اس ع شریفہ کا ترجمہ اس کے مطابق یوں ہوگا کہ وہ مال جو اللہ نے دلوایا ہے ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جنہیں حق قبول کرنے کی پاداش میں ان کے گھروں سے اور ان کے اموال سے نکال دیا گیا وہ لوگ اللہ سے اس کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں اس غربت اور مہاجری کے عالم میں بھی وہ صرف اللہ کی اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف فرماتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ سچے ہیں یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں صورت الحشر کی آیت نمبر آٹھ تھی یہ اس سے اگلی آیت شریفہ میں انصار کی تعریف میں خصوصی طور پر ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ولدینار ویمان جل و دور حاجم و لوکانہ نفسی اور وہ مال جو اللہ نے دلوایا ہے ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مہاجرین سے پہلے ہی یہاں مدینہ منورہ میں یعنی گھر اور ایمان لیے موجود تھے جو کوئی بھی ان کی طرف ہجرت کر کے آتا ہے اس سے یہ لوگ محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے اس کے بارے میں یہ یعنی انصار اپنے دل میں کوئی خلش نہیں پاتے اور مہاجرین کو اپنے آپ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں خواہ یہ انصار خود تنگی غربت اور محتاجی کی حالت میں ہی ہوں اور جو کوئی اس کے نفس کی کنجوسی اور لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ خیر اور کامیابی پانے والے ہیں الحشر کی آیت نمبر 9 تھی یہ اس میں خصوصی طور پر انصار کی تعریف کی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کی پاکیزگی ان کی نیتوں کی صفائی کی گواہی دی اللہ تبارک و تعالی نے سامع کرام الحمد شوہا کے بارے میں جس شوہر کا اس آیت شریفہ میں ذکر آیا ہے اس شعہ کے بارے میں ایک مضمون الگ سے نشر کیا جا چکا ہے جو حسب معمول کہوں گا کہ میرے بلاگ پر میسر ہے اس کا مطالعہ بھی ضرور فرمائیے گا انشاءاللہ خیر کا باعث ہی ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا صحابہ ردی اللہ عنہ مجمعین کی تعریف میں کہ لا يخذی اللہ النبی آمنوا معاه نورهم يسعى بين وبی وہ لوگ جو نبی کے ساتھ ایمان لائے قیامت والے دن ان کی روشنی یعنی ان کے ایمان کی روشنی ان لوگوں کے دونوں ہاتھوں کے درمیان اور ان کے دائیں طرف چل رہی ہوگی ان لوگوں سے آگے ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان اور ان کے دائیں طرف چل رہی ہوگی آیت نمبر آیات شریفہ کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات مبارکہ اور احادیث شریفہ ہیں جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے حقیقی سچے ایمان والے ہونے کی گواہی دیتی ہیں لہذا مجھے تو اس میں کوئی اتنا سا بھی شک نہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمائن کے بارے میں تاریخ میں ایسی کوئی بھی روایت جو اللہ تعالی کے کسی فرمان کی مطابقت نہ رکھتی ہو وہ روایت مردود ہے خواہ اس کا راوی کوئی بھی رہا ہو ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کی شخصیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کی مخالف صفات دکھانے والوں میں سے کس نے وہ روایات کس نیت سے ذکر کی کیونکہ ہمارے اندر بالخصوص پاکستان اور ہندوستان کے علاقے میں بسنے رہنے والے مسلمانوں کے اندر شخصیت پرستی آبا پرستی گروہ پرستی جماعت پرستی اپنے علاقے اپنے قبیلے اپنے خاندان کی نسبت وغیرہ کی قسم کی صفات ہڈیوں کے اندر تک شرائط شدہ ہیں سوائے چند لوگوں کے جو اللہ اور اس کے آخری رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ, علیہ و وسلم کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ان کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے کسی سے نسبت مقرر کرتے ہیں اور کسی کے اتباع کرتے ہیں باقی سب کا تو حال یہی ہے کہ شخصیت پرستی آبا پرستی گروہ پرستی جماعت پرستی اپنے علاقے اپنے قبیلے اپنے خاندان یہ ان نسبتوں سے جڑے ہوئے ہیں اور انہی کو ہمیں ہر حال میں درست ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں سومن بکمن فاہم ل کی مثال بنے ہوئے بس انہی نسبتوں کے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں لہذا اگر ہم کسی شخص کے کہے ہوئے کو اس شخص کی نسبت سے زیر کلام لاتے ہیں تو ہمیں اس کے کہے ہوئے کی کوئی غلطی سجائی نہیں دیتی کیونکہ ہم اس کی نسبت سے اس کی بات کو سمجھ رہے ہیں ہمارا ہدف یہی ہو جاتا ہے کہ ہم نے بس اس شخص کو ہی درست ثابت کرنا ہے اس جماعت اس مذہب اس مسلک کو ہی درست ثابت کرنا ہے جس سے ہم منسوب ہیں جس کی نسبت ہم نے اپنا رکھی ہے یا ہمیں خاندانی طور پر وہ ہمارے ساتھ چپکی ہوئی چلی آ رہی ہے بس ہم نے اس کو ہی درست ثابت کرنا ہے خواہ اس کے لیے ہم قرآن کریم اور صحیح ثابت شدہ احادیث کی نسوس کی غلط باطل تعویلات ہی کرتے رہیں اور خواہ ایسا کرنے کے لیے ہمیں ایسے لوگوں پر تان اور تشنیح ہی کرنا پڑے جن کے تقویٰ اعتدال اور انصاف پر صدیوں سے گواہیاں ہوں صدیوں کی گواہیاں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گواہیاں ہوں افسوس صدح افسوس کے مسلمانوں کی صفوں میں ایسے بھی ہیں جو ان سابقون الاولون میں سے کسی کو تو مسلمانوں میں پھر سے جاہلیت داخل ہو جانے کا سبب کہتے ہیں اور کسی کو قبائلی اور خاندانی تعصب کی وجہ سے کسی دوسرے کی خلافت پر راضی نہ ہونے والا اور اور اور اور وہ لوگ ایسا کہنے والے ایسا لکھنے والے لوگ یہ بھی نہیں جان پاتے کہ وہ اس قسم کی باتیں لکھ کر کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین مبارکہ کے انکار کا مرتکب ہوتے ہیں آز اللہ ثم ما عز اللہ کیا اللہ جل جلال کو یہ علم نہ تھا کہ جنہیں وہ اپنی رضا مندی کی رضامندیٹ عطا فرما رہا ہے وہ لوگ تو مستقبل قریب میں قبل از اسلام والی جاہلیت میں داخل ہو جائیں گے قبل از اسلام والی جاہلیت والے عمل کرنے لگیں گے جیسا کہ صدی کے انسان نما لوگ لکھتے رہے سوچیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین میں سے اس قسم کی صفات کو ماننا اللہ پاک کے کلام کی تقزیب نہیں تو اور کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں نقص کا الزام نہیں تو اور کیا ہے اب اگر کوئی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں ایسی باتیں کہے لکھے جو اللہ عز و کے فرامین کے خلاف ہو اور کہے کہ میں نے تو صرف تاریخی روایات کا ذکر کیا ہے تو اس کا ایسا کہنا کہ میں نے تو صرف تاریخی روایات کا ذکر کیا ہے اس کا ایسا کہنا اللہ کے ابھی ابھی ذکر کیے گئے فرامین مبارکہ کی مخالفت پر مبنی تاریخی خرافات کو نشر کرنے کا عذر نہیں بن سکتا جی اگر وہ کوئی ایسا جاہل ہو جسے اللہ تعالیٰ کے ان فرامین کا علم نہ ہو تو اس کی جہالت اسی صورت میں عذر مانی جا سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے فرامین جاننے کے بعد وہ اپنی کہی لکھی ہوئی خلاف قرآن روایات کی تعویلات کرنے کی بجائے اور ٹوٹے پھوٹے عذر پیش کرنے کی بجائے سراہتاً اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور اس غلطی کا ہر ممکن ازالہ کرنے کی کوشش کرے اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے یہ فرامین جاننے کے بعد بھی ان فرامین کو جھٹلانے والی تاریخ کا ہی پرچار کرتا ہے تو پھر اس شخص کے ایمان اور نفاق کی یعنی منافقت کی پہچان بہت آسان ہے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس شخص کے دل میں ایمان کس قدر ہے یا یہ منافق ہے ایمان ظاہر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو جھٹلانے والی تاریخ کا پرچار کیے چلا جا رہا ہے اللہ عز و جل پر ایمان رکھنے والے تو اپنے رب اللہ جل جلالہ کے کلام پاک کے ہر ایک حرف پر کسی شک اور شبے کے بغیر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے خلاف کسی بات کو قبول نہیں کرتے بلکہ اپنی ہی آنکھوں سے دیکھے ہوئے اور اپنے ہی کانوں سے سنے ہوئے کو بھی اگر وہ سنا ہوا اور دیکھا ہوا اللہ سبحانہ وتعالی کے کسی فرمان کے مخالف پاتے ہیں تو اپنے ہی اس دیکھے اور سنے ہوئے کو دھوکہ مانتے ہیں اور اللہ کے کلام کو حق مانتے ہیں اپنی غلطیوں کی باطل تعویلات اور ادھر ادھر کے عذر پیش کرنے کی بجائے اپنی اصلاح کرتے ہیں اور اپنے کیے ہوئے کے منفی اثرات سے اپنے اور دوسروں کے بچاؤ کی کوشش کرتے ہیں سامعین کرم کچھ لوگ اپنی یا اپنی کسی پسندیدہ شخصیت کی طرف سے صحابہ رضی اللہ عنم اجمعین کے خلاف لکھی یا کہی ہوئی باتوں کو درست دکھانے کے لیے اس شخصیت کو ہی درست سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ صحابہ میں اشتہادی اختلاف بھی تھا جس میں کوئی ٹھیک تھا تو کوئی غلط تو پھر دیگر معاملات میں بھی تو ایسا ہو سکتا ہے صحابہ بھی تو انسان ہی تھے تو ایسے لوگوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنی شخصیت زدہ جماعت اور گروہ کے کنویں میں بند عقل و فہم سے باہر تشریف لائیے اور یہ جان لیجئے کہ فقہی مسائل میں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے بھی اپنے اپنے علم کے مطابق بات کی ہے اور ایک دوسرے کی بات مختلف ہونے کے باوجود کسی نے بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے حق میں کوئی تقصیر نہیں کی وہ اختلاف دنیا کے کسی لالچ کی بنا پر نہیں تھے شخصیات جماعتوں گروہوں وغیرہ کی نصرت کے لیے نہیں تھے اپنی ف... اپنی فکر اپنے فہم اپنے مسلک اپنی فقہ کی نصرت کے لیے نہیں تھے اسی لیے نہ تو کوئی فقہ ابو بکریا بنی نہ کوئی فقہ عمریہ نہ کوئی فقہ عثمانیہ نہ کوئی فقہ علویہ اور نہ کسی اور صحابی رضی اللہ عنہ کے نام پر کوئی مذہب کوئی مسلک دریافت ہوا بالکل اسی طرح دنیاوی معاملات میں رائے کا اختلاف ہوا لیکن یہ ماننا کہ دنیاوی کاموں میں ایک دوسرے سے جیتنے کے لیے صحابہ رضی اللہ انہم اجمعین نے دوسرے عام دنیا داروں والا رویہ اپنایا سراسر خلاف قرآن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تقزیب ہے کہ جو کفریہ کاموں میں شامل ہوتی ہے بس ہر وہ شخص جو خود کو مسلمان کہتا اور سمجھتا ہے اس کی آفیت اسی میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ انہم اجمعین کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کہنے لکھنے اور نشر کرنے سے باز رہے جو اللہ از و جل کے کلام پاک میں سے کسی ایک بھی حرف کے خلاف ہو صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے اللہ کے ہاں مقام اور رتبے کا یہ مختصر سا بیان پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے کہ اللہ کے رسولوں اور نبیوں کے بعد سب سے زیادہ پاکیزہ ہستیاں یہی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کے بعد ان پاکیزہ ہستیوں سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی اور اچھا آئیڈیل نہیں ہو سکتا صحابہ رضی اللہ انہم اجمعین کے بارے میں کوئی نامناسب کوئی غلط رائے یا فیصلہ اپنانے سے پہلے ان کی شخصیات پر تنقید کرنے سے پہلے ان کی شخصیات کو اپنے جیسا عام مسلمان سمجھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان فرامین پر غور فرما لیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دل کا امت قد قطل لہ ماں کسبت ولا کم ماں کسب تم ولا تس علون کا نو <يَعْمَلُونَ> وہ امت وہ لوگ گزر چکے ان کے لیے وہی کچھ ہے جو کچھ انہوں نے کمایا یعنی انہیں ان کے عمل کے مطابق بدلہ ملے گا اور تم لوگوں کے لیے وہی کچھ ہے جو تم لوگوں نے کمایا اور تم لوگوں سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا صورت البقرہ کی یہ آیت ہے پہلے پارے کی آخری آیت سامعین کرام غور فرمائیے اور تم لوگوں سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا لہٰذا یہ فرمانے مبارک ارشاد فرمانے والے اللہ کی ہی قسم کے اس اللہ پاک نے ہمیں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے افعال کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھنا لیکن ہمارے ہر ایک قول اور فعل کے بارے میں سوال ہونا ہی ہے اللہ نے فرمایا ہے یا دینا والتندر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون اے ایمان لے آنے والو اللہ سے بچو یعنی اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بچو اور ضروری ہے کہ ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے اور اللہ سے بچو یعنی اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے بچو اور بے شک یعنی کہ جان رکھو کہ بے شک اللہ تمہارے ہر ایک کام کے بارے میں مکمل ترین خبر رکھتا ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ابھی آیت جو میں نے سنائی ہے یہ صورت الحشر کی آیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دوسرا فرمان صورت النازیات کی آخری آیت کے ان نہ انظر نہ کم عذابَََََََََََََََ قریب ين درمر ہم تم لوگوں کو قریب پہنچے ہوئے عذاب سے ڈرا رہے ہیں۔ وہ دن جب ہر شخص دیکھ لے گا کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے لیے کیا آگے بھیجا تھا لہذا میرے محترم سامعین بھائیوں بہنوں ہمیں کسی دوسرے کے عمل پر تنقید کرنے سے پہلے اور وہ بھی ایسے عمل جن کے کیے جانے کی کوئی تصدیق نہیں بلکہ وہ اعمال وہ کہانیاں جو ان اعمال کے بارے میں سنائی جاتی ہیں وہ کہانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی خبروں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے خلاف ہیں ایسے قصے کہانیوں خرافاتی قصے کہانیوں پر یقین لانے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے یہ کچھ کیا تھا یا نہیں کیا تھا اور اگر کیا تھا تو کیوں کیا تھا اور اگر نہیں کیا تھا تو کیوں نہیں کیا تھا ہمیں کوئی سوال نہیں ہوگا ان کے کیے کے بارے میں بلکہ ہم سے ہمارے کیے ہوئے کے بارے میں سوال کیا جائے گا لہٰذا ہمیں باہر صورت یہ خیال رکھنا ہی چاہیے یہ سوچے رکھنا ہی چاہیے کہ ہمیں ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اللہ تبارک و نے ہم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھنا بلکہ ہم سے ہمارے اپنے کیے ہوئے کہے ہوئے لکھے ہوئے کے بارے میں پوچھنا ہے لہذا اپنے کہے لکھے اور کیے ہوئے پر نظر کیجئے کہ اس کا اللہ کو کیا جواب دیں گے اللہ تبارک و سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ ہمت عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی رضا مندی پانے والے اللہ کے ان سچے اور حقیقی اولیا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اپنا آئیڈیل بنا لیں اور اپنے ہر قور اور اپنے ہر فعل سے ان کے اس مقام کی حفاظت کریں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں عطا فرمایا یہ مضمون میری کتاب مثالی شخصیات دی آئیڈیلس کے مقدمے میں سے ایک اقتباس ہے یہ کتابیں کتاب و سنت ڈاٹ کام پر میسر ہیں اس کے تین حصے الحمد نشر ہو چکے ہیں آپ صاحبہ نے ان کتابوں کا بھی مطالعہ فرمائیے اور دیکھیے سمجھیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی شخصیات کیا تھیں ان کی اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کے لیے محبت اور قربانیاں کیا تھیں کیا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ وہ ایسی شخصیات ہو سکتے تھے جیسی کہ تاریخ کی خرافاتی کہانیوں اور قصوں میں دکھائی جاتی ہیں اور انہی قصوں اور کہانیوں کو لے کر لوگ صحابہ کی شان میں طرح طرح کی خرافات بکتے اور لکھتے پھرتے ہیں اللہ اضاء و جل ہم سب کو ہر شر سے محفوظ رکھے ہر شر کو پہچاننے کی اور اس سے خود بھی بچنے کی اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ضد اور تعصب سے بالا ہو کر حق ماننے اپنانے اور اسی پر عمل پیرا رہتے ہوئے اس کی رضا پا کر اس کے سامنے حاضر ہونے والوں میں سے بنائے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ